الحمد لله الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مغارة فيه كما يحب ربنا ويرضاه رب لك الحمد كما ينقذيبك نالي رجحك ولعظم سلطانك ربنا ولك الحمد من التمارات ومن الأرضي ولمنا لنا من شيء من بعد اقلى ترى انه رضى ما عمل العبد فكن لنا على كل علم بما اعثرت وما امرتي بما وما اتى ولا انخرج الجد من كل جد نحمده ونثنيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن تجيا في آماننا من يأتي الله خلاف بالبله ومن يؤدي الخلاف حاضي له وأشهد أن لا إله عز الله وحزه لا شريك له وأشهد اللهم خلي على محمد وعلى آل محمد كما فليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميث مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على عاء إبراهيم وعلى آل إنك عيد مجيب أما بعد فإنها بالحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشفى النور لمهدفاتها وكل مهدفة بذعة وكل بذات ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرجيم قل <تصفيق> هذا سبيبي يدعو الله ألا قصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله فما أنا من المشركين الله تقول التبكيح عن ذو اور صحیح دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گلامی پر صلاح سلام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بارتا کو بات کہیں گی تو نہ روٹ محفوظ ہوتی ہے نہ ان کو فائدہ ہے کہ آپ ایس لیں جتنا قابل ہے کہ آپ ایک اجازت کی مدد میں ہیں نیت نیتی ہراست کی ہوگی تو حضرت محمد الرسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ حلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرانی کا یہ فرمان اور یہ خبر کہ جہاں بھی چار دم اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں اور وہاں اللہ نقل کی باتیں کرتے ہیں اللہ کی یاد ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان پر اللہ نقلے کی کرتے شکینت حاصل ہوتی ہے اور رشتے ان کو گھیرے میں لے دیتے ہیں اللہ نقری کی رحمت ان پر سائبان کم کر بن جاتی ہے اور سب سے بڑی بات اللہ رکن جلال اس کے مارنا پر ان کی بزلال کرتے باتیں کرتے ہیں ہم تو نصیب کی بات ہے گندہ کرتے نکلے نیند بھی واپس کرے اور آئے بھی اللہ کر کے فکر سے بھی محروم ہو اور دوستوں کے گھر سے بھی محروم ہو اور اس پر جو مالا کی طرف سے سکیمت پرابلم ہوتی ہیں ہو اس سے بھی محروم ہو ہے جیسا ہی گھر اس بڑا میں محسوس تو میرے بھائیوں اتنی بار پروٹ لانے چندر آنا کرنا چندر کرنا سب سے مداخلت ہے کہ کون سی بات ہے جو تمہارے دلکا سب کرتی ہے جسے تم کا سن مان لیتے ہو سو جو بیٹھے ہیں وہ بات میں شریک ہو بات سنے تم ہم لوگوں کا سن اللہ سل ہو رہے سنم کا نام آئے تو so سب اللہ ہو رہا کی محبت آواز چاہیے اس <سؤال> سے اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے ایسے حدیث ہیں آپ کتنے محبت القن ہیں آپ کو محمد الرسول <سؤال> <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے کتنی ارفت ہے آپ کی سنت سے آپ کو کتنا پیار ہے کتنا امام الانبیاء سے پیار ہوگا اتنے ہی آپ کی سنت سے پیار ہوگا سنت کی باتیں کرنا اسارے ساتھ آپ کو محبت نہیں کرنا امام الانبیاء کی محبت کا دم بادر اور انجوسی اور گہر کا یہ عالم شری رام نمپا کا دام سن کے سب بندہ ہونے اور توحی بھی میں سننا ہوں تو بندہ سمجھا کہ میں ایسے عزیت ہوں اس سے بڑا کوئی جڑ نہیں ہے اس لیے سمجھ لو کے ساتھ دھیان کے ساتھ میں بہت احتیاط سے آپ میں نے شرک میں اور بڑی تفصیل سے پورے دلاج کے ساتھ سو پر صاحب نے آپ کو بتایا اور سمجھایا ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا اختیارات ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارا لوگوں سے اختلاف نہیں ہے لوگوں کا ہم سے اختلاف ہے ہم بڑا ہے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے چلے گا کہیں گڑے گا وہاں سے دائیں بائیں ہونے تیار نہیں ہے وہاں سے آگے کسی ہنسنے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہیں کہ ہم نبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا متعلق جب ہمیں پوچھوں سے پانی پورا نہیں ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے سو <سؤال> کو روکے ہوئے نام رمبیا یہ کے ہوتی ہے دوست تو بتایا جائے کہ آلہ کے رسوم آپ کا دھیان ہے جیسے میں ہوتی ہے تجھے پتا نہیں لگنی ہے سترے چلنے کے بعد انہوں نے میرا راستہ جوڑ کر اور گرفتار کر دیا تھے چلنا لمبیا سماج میں تو کر بات کی جن لوگوں نے میرے ساتھ میرے جیل کو تبدیل کر لیا ان کو ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے وہ چاہیں ان کام جانے اللہ آپ کر مدد اللہ بڑی خوبصورت بات ہے میں سمجھتا ہوں ہر اہل حدیث کو یاد ہونی چاہیے ہر اہل حدیث کو یہ بات یاد ہونی چاہیے منی سداخن اسلامی فد آسن ذرا آپ اثنتن منی سداق اسلامی فداسن ذرا آپ محمد ہریو محما مدینہ کن گیو میں تم جین میں گیو مدینہ لوگوں سوچو سے سن لو یار سے سن لو دیکھنے کو چھوٹی سی بات لگتی ہے تو لگا کر اپنے پاس میں گھر لینا کوئی چھوٹا سا مسئلہ اپنے پاس میں بنا لینا دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی بات کرتی ہے جو فرماتے ہیں کہ چھوٹا تک کے اندر کوئی نئی بات نکالے اور سمجھے کے لیے پھر ڈاکٹر ہٹنا ہے امام مالک رحمت یہ مامالگر ہم بنا گئے یہ مامالک رحم بلا آ گئے ہیں ہیں کہ جب تک چین میں کوئی نئی بات اور سمجھے ہے اس میں اپنے عمل کے ذریعے اس نے اپنی اس بات کے لیے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ محمد رسول اللہ صد اللہ اللہ سے عزت کا تین دنیا تک تو ہے نام ہے نامول لمبیا دنیا کو بتا بھی گئے کہ ایک بات ایسی نہیں ہے جو مالا نے مجھے بتائی ہو میں نے تمہیں بتایا ایک بات ایسی نہیں ہے جو مالا نے مجھے کہا ہو کہ تم سے روک دو میں نے تمہیں اس سے روکنے لیا ہو اور اس بات پر پوری امت کو دباؤ بنا کے گئے صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سو نے فرمایا امام کی زندگی کی آپ کسی امیدوار میں آج آج کی تھی عمارت آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے یہ کم اتری تھی آئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتری تھی یا تو گھر میں اتری ہے اسی لیے فکری ہے زندگی میں یہ ہے اللہ نے سرایا توری نہ دین مکمل کر دیا ہے بس مت کرنا چاہیے اور اپنے تم سب تمام کر دیا ہے دین جو اپنے آتما کے ساتھ کے اوپر میں شروع کیا تھا اس حساب کو ملا نیوالیہ اسلام کو ملا اُسا اسلام کو ملا عشاء اللہ تو اسلام کو ملا نو اللہ تو اسلام کو ملا لیکن ساری سارے گفتگی کر کے سارا چین جمع کر کے ساری محنت جمع کر کے محمد لازم لازم پر قرآن کیا سامان کی so زندگی میں جو تین تھا وہ سب تین ہے اس کے بعد کوئی شاید دنیا کی کوئی طاقت تین کے اندازہ میں نہیں سکتی جو بھی کرے گا سب ہوتا ہے انزام لگائے آپ سن رہے تھے کہ سب سے زیادہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرض پہنا ہی جانتا ہے مولا کو کیسے جانے کیسے پہنچانے, پہنچانے؟ کتنا جانے کتنا پہچانے بات تو ساری مولا کریم سے دینے کی ہے اللہ گریزر سے مانگنے کی ہے کسانے دوستی کے سب کچھ دوشی کے ہاتھ میں ہے جتنا اس کو جانو گے اتنا ہی مانگ گے جیسا جی جانو گے ویسا ہی مانو گے جتنا کسی کا محبوب عدیم ہوگا جتنا کسی کا محبوب زبردست ہوگا جتنا کوئی اپنے محبوب کے بارے میں ترنت خیالات رکھتا ہوگا جتنا کوئی اپنے محبوب کے بارے میں کمال آپ کے خیالات رکھتا ہوگا اتنا ہی اس کے نام گزرے گا جتنا کوئی گھومے گا اتنا ہی اس کے دربار کھلوائے گا کمونا کریم کی دات اللہ کمر بھاجمی ان کی ذات مولا کا دار سمانا پہلے پرانے کریم میں اپنا سار بنا میرے قرآن کریم میں کروایا کا تمام کتابوں میں کروایا جتنے لوگ بھیجا بھیجنے کے دنیا کو جا کے بتا دو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے ساری دنیا کے اندر آوازیں بلند ہوتے ہیں ساری دنیا میں آوازیں بلند ہوتے ہیں اللہ کر اللہ سب سے بڑا ہے پتا ہے اللہ اکبر میں ماننا آتا ہے کہ نہیں بول کے بتائیں اللہ اکبر کا کیا مانا ہے کی اللہ وقف کیا کام ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہے تو سب سے بڑا کس ہے وہ ہمارا ہے اس کا بھارت کس دور کی ہاتھوں کے بہت اچھا نام ملے گا بسم اللہ رحیم بھارت ہوتی ہے بسم اللہ الرحیم اللہ الحمد للہ ہمارا <ساریم> پروکار ہے جہاں سے پرانے کریم کھول دو آخر بولے سکتے ہیں آپ نے کسی نہ کسی صرف کسی نہ کسی نام کا ذکر کیا ہوا ہے اتنے نام والا کریم کے ساتھ بولی سکتے ہیں پرانے کریم میں ذکر کیے اتنے چشمے دار بولے سکتے ہیں اپنی اپنی عظیم کے ساتھ میں فکر کی هل يمكن أن يكون ذلك؟ الله صلى الله عليه وسلم إما قول تعالى إما ملبيات وعلى قصة اللهم إني أتلك بكل إسم هو لك سميته للنحبك أو أرجعته في تقرابك أو علمته أحد من خلتك أو به في علم غاج عندك أنت دعنا القرآن ونور تدريب ودلات من فمي وجهات میرے بھائیوں حق یہ ہے کہ کوئی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو یہ جواب اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دنیا کی مصیبتیں گھیر لیں جس کو بھی دنیا کے ہم گھیر لے جو مصیبتوں کا شکار ہو جائے اور پھر والدہ کے دربار میں مجھے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت کی طرف سے پنجاب کے گھروں کو چیز کو دور کر دیتے ہیں چاہتا ہے گرام بات کروں جو دین کے لیے جاتے تھے ادارے پرسر میں تعلیم کو جوڑنے کے لیے لڑکاتے تھے چاہتا ہوں ٹور کر تو ہم پنجاب کر لیں گے اور جو بھی اس کو حق بولتا ہے کہ اور ہم آداب لاکھ ایسے حدیث ہیں صرف ایسے حدیث نہیں ہے بس یہ سال سے ہمارا خیال ہے ہم دنیا کو ساتھ دے رہے ہیں اس لیے چیز اگر میں پوچھ لوں کہ ہمیں تو کتنے والا ہے تو کیا خلاف ہوگا بڑا بھاگ دن اس لیے آتے ہیں جاتے ہیں ٹائم پہ ہوتے ہیں اور ان میں سے جس دماغ میں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کتاب اللہ نبی اصول اللہ کے لیے اگر جو رسول اللہ ہو رہے ہیں توڑے جو آ رہا ہے آپ بتاتے ہیں ناموں کا واپس شادی کرنا ہوتا ہوں جو نیا دیکھ کی ندی کو سکھایا جو پوریا دل کی کتاب کو یا جو نام پورنیہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہے کسی کو بھی وہی سکھائے اس کا مطلب یہ ہے کرتا کہ اتنے نام ہیں اللہ کے اللہ کی اتنی ہیں کہ دنیا کی کوئی ہستیاتی نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سارے نام آپ خالی کرتے آتی ہیں اتنا عظیم ہے اتنے اتنے سوال کرتی ہے اتنے لذبی رکھاؤ اللہ کے اندر اتنے تخابی رکھ دیا اس کا ہم کو اس کے باوجود نہیں چاہتا اور بھی سارے ہیں اپنے کسی کو نہیں سکھایا احمد رسول اللہ سمنا اللہ رہا فلم ہم آتے ہیں کہ سب سے دن مقابلہ پور میں لانے والا کے دربار میں پہلے مہنگا اور سلاش کے لیے پندرہ لوگ سب کچھ کرنے یاد کریں گے سب کچھ کچھ کرنے سے جائیں گے ان کے سننے میں بتاؤں گا میرے متوقع پور بنوائیں گے یہ سب کچھ لوگ بھی ہوتا ہے اسی میں سلام پوری سے سکھائے گا یہ ہے جس لوگوں کو بلاتے ہیں آپ یقین کریں گے ہم دوستوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے پردے رکھتے ہیں دنیا کے ساتھ کو سے بھی لوگ سوال نہیں کرنا چاہتے ان کا خیال ہے کہ انار کوئی نام نہیں ہے انار پرست کی کوئی قسط نہیں ہے دو چار کس طرح علاوہ باقی سب کا احترام ہے یہ ہمارا احترام ہوتا ہے یہاں جگہ ہوتی ہے اسی لیے آپ حیران ہوں کہ ہمارا اختیار ساری دنیا کے ساتھ کیا ہے سب سے پہلے تو ہمارا لا الہ جنگا میں سب کرتا ہے ناائدہ ہے میں لوگوں کے ساتھ ہمارا اختیار ہے نایلا ہائجنگ جس طریقے سردار کو لے کر منگوایا ہے اس طریقے سے ملا ہوتا ہے اور سارا احتیاط جس طریقے سے کو تسلیم کیا اس طریقے سے مارے مار اور کوئی کچھ کرنے کو نہیں مارتا ملا کے دیکھ لیجیے ملا کے دیکھ لیجیے قرآن بھرا پڑا ہے اللہ منا سے منظر یا یہ آپ کی بھی آیا ہے سب سے نقصان کا ہے اس لیے سب وادی میں شہر ہے نقصان کا ہے ایک ہے ایک بات تو ایک گروہ اسی ایپ کے اندر سورین نے جو بتایا ہے کوئی سب نہیں کر سکے گا آپ سب ہیں کہ ایک خدا ہے یہ خدا کا بگڑا خدا ہے محمد محمد کا بغیر خدا نہیں سناؤں ہے جانتے ہو کے نہیں پہلا کوئی کیا کرتا ہے اللہ سناتے ہیں اجازت مل رہا ہے کسی کو سواگت کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو اجازت ملے گی وہ سوا کرے گا اور خوشی بھی بات کر رہی ہے اللہ کہنا کسی ہو تمام آپ والا بھی خوشی تمام آسمانوں تمام میں لیا ہوا ہے دوستوں کو گھر پڑی ہے کچھ آ ہے جیسے کہ ہزار روپئے کی مفتی ہزار نے اس عجیب خان کے اندر بتایا کہ مولا کی کشتی نے تمام آسمانوں اور تمام کانونوں کو گھیرا ہوا ہے اور آپ حیران ہو گئے کہ مولا کی کشتی ہر اس کے مقابلے میں سکون کی حد یہ سکتی ہے بہت اچھے کی جگہ ہے آپ جس بھی بتا ہے آج کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا کتنا عجیب ہے مولا کا لیکن دوست کہتے ہیں اسے کہ خوشی be اللہ کی ہے یہاں کسی اور کا مطلب حکومت ہے اللہ کیا اللہ کو رشتہ کو رکھنی آتی جن کو کہتا ہے کو حکومت کیا مولا کے لیے مشکل ہے اس کی بڑی کرسی یا اس سے ہزار بڑی کرسی اس کے لیے بس ہے تو میری بھائیو اصل مسئلہ یہ ہے مرفتاری کے لیے روز اس طرح کرنا ہے اور کو شاہجہ کہتے ہیں اور آپ کو پہچان کا کہتے ہیں کیا سنگوں کے ساتھ تنگ کے ساتھ اور سرداروں میں جا کے مسالوں میں جا کے اور سرداد کے بعد پیدا کے بارے میں پوچھنا ہے کیا زیادہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد الرسول سے پوچھنا ہے کہ لاکھ کو رشتے کتنا ہے قرآن ٹرین پڑھ لیجیے قرآن سواد کتاب کتنی پڑھی ہے اللہ کو نام اللہ کو نے جتنی بے شو کستے اور ایک ایک نام اور ایک ایک شخص کس ایک کا ایک سمندر ہم کو رکھنے میں ہے سولہ جانتا ہے باہر بھی ہے ہمارا جتنا بھی ہو جائے جتنا بھی پہنچے کوئی کتنا بھی پال ہے اس کو اپنا کیا سلسکے کا نہیں آتا واحک یاد پر اپنے بارے میں کیا کرتے ہیں رات کے ادھیڑے میں کمرے کے ادھیرے میں وہ تیزائی کرتے ہیں وہاں جو آپ پل سے پلٹتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ کسی سب کے جو بات خوشی کرتے ہیں ان کو بھی ایسا جانتا ہے جو خوشگے کرتے ہیں ان کو بھی ایسا جانتا ہے اللہ کا بنا دیتے جیلے کے پیٹوں کو بھی جانتا ہے جاتی بھائی تر ترگا میں دیکھا گولوں میں کھاؤ آپ من کے بعد کا بھی ادارہ ریس سکتی ضرور کے بعد کا بھی ادارے جو بات خوشی کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے براہ سے جانتا ہے کوئی کسی کا پتا انداز نہیں کہتا رکھنے ہوا برا کو بھی سن رہے ہو سو رہے ہو اپنے ماں کے بارے میں جانتے ہوئے سب کو یہ ہے ہمارا گا ہوگا ایمانداری سے بتائیے جو بھولا کریم کو ان مرضی کے ساتھ مانے گا موسیقی کر بات کرائے گا کسی مقصد کے سامنے سرجائے آئے گا کسی سگر کے سامنے سر جگائے آئے گا کسی چیز کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کسی ڈھیل میں جا کے ہاتھ پھیلائے گا کیا ان ہے اس کا دوا نہیں پیدا نہیں ہوتا تو یہ تو اللہ ہے اس کا بار بھلا رشت سپتی اپنی کتاب کریم میں اور سب کا آسمانی کتابوں میں کروایا سب سے بڑی اور سب سے جانب ہے اور اس کے بعد سب سے عظیم ہستی جس کو تسلیم کیا کرا جس کو قور کیے لگا جس پر ایمان لایا کرا کس کی واسط کیا کرا بجات کا کوئی سرو نہیں ہے وہ کون ہے بتائیے کوئی بتا نہیں کوئی بتا نہیں اللہ کو دےوا سب سے علیم سر جس کو جانے کا ہے پیدانے کا ہے مانگنے کا کیے گا اجتبا کیے کا مجھاج کا کوئی تصور نہیں ہے وہ کون ہے ذرا دور سے کہا چار محترا دور سے کہو قدر محمد ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں کیوں کہ اللہ گری کے بعد ع ہستی کی ماں <سؤال> کے بجائے بات نہیں بن سکتی جب چل <سؤال> رحول <سؤال> اللہ تو اللہ آپ کیا جو ہمارا رحم اللہ جب یا تو رسول <سؤال> اللہ سے اللہ کی مدد لوگوں میں آیا ہوں جس کے کوئی کا نہیں ہے اس اعلان کے بعد اس اعلان کے بعد اللہ رسول اللہ کرا انہیں لمبیا کی ادا کیے گا انہیں انہیں لمبیا کو ڈالے پڑے کوئی سب نہیں ہے یہ بات میں بھی نہیں ہے بھیجا اس لیے اس نے سزا دیا مرحبت سے بھی مقابلہ کرنا چاہیے مرحمت سے بھی مقابل کرنا چاہیے میں چاہوں سے ساری چیڑوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ساری چیڑوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے بس آپ ندی میں کلگونا مئی ٹو میں تک آتا میں ندی کہوں گا آپ کو نہ لوگوں کا پانے جو ہمارے کارکول منتے ہیں ان کے لیے خاص ہو جائے گی جائے دیا جائے گا اور کیا بتایا اس کے بعد اپنے بارے کو جو ہماری بات مانتے ہیں ہماری کارکو یقین رکھتے ہیں ہماری گاڑی خاص ہو جائے گی قال تعالى الذي يرى تبياناً ودعانا الى الله فهو بالعند في توراته ومجيله يا رب المغفرة فقال الله إنه كاذب بل هي رحمت قد جاءت ويعلم الله جميع السرائر فإنه هو الغفور المطلع على الذي قالت عليه فالذين يعملون خير يصعدون به درجو فصبروا وزلزلوا لما هو قولا لا يكون جانچو توجہ کرو یاد بھی کرو گروا کے بناؤ گے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے وہ مسئلے دور اٹھاتے ہو وہ ہمارے مسئلے نہیں ہے ہمارا مسئلہ پانچ ڈے گا ہی ہے اور ہمارا مسئلہ دھول ہے محبت کا دھول ہے نام پا تعلق کا مسئلہ ہے اس کا کتنا تعلق ہے نام نوی آپ کا اس لیے نہیں ہے جب تک کوئی جی نے وہ لوگ جو ندی ہر کی کرتے ہیں اللہ جی ابھی ہر جس کو نے کر گئے اور رات میں لکھا ہوا پایا بھی یا وہ مسلمان اسے نہیں روک دیتا ہے پورا اس میں روز روکتا ہے اس کے لیے ہلاک ہے اور ہرام کرتا ہے اور گہرے میں پھیلے <سؤال> ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں اور دو بنائے ہوئے ہیں سارے پڑے دوڑ پر پھیلتا ہے ایک اللہ کا ملان بناتا ہے ایک محمد پندرہ گندہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ الحمد للہ یہ کئی آگاہ کئی آگاہ کسی نے بابو ہندا ہوا ہے کسی نے گرگا بازو کو ہندا ہوا ہے کسی نے کسانوں کو ہوئی ہے کسی نے ایک ساتھ ہوئی ہے کسی نے پانچ سال مالک ہیں اس دوران مسلم کا کچھ پھینک رہا ہے ایک بار کہتا رہا ہے نئے کپڑے پہنا کرو دوسرا کہتا تعلق کپڑے پہنا کرو ایک بار کہتا تو دو آیا کرو دوسرا کہتا شام آیا کروایا کریں ایک یہ اداس ہے, ہے اور مقابلہ کال ہے اس کا آتا ہے اور بہت پسند کے ساتھ بہت چردی گزی ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے مسلم بہت برابر ہوسلم نہیں کر سکتے مسلم کی تصویر پڑی ہوئی ہیں کوئی رسی پہ کھانتا ہے کوئی رسی پہ کھانتا ہے مغل کسانی مولا کے سامنے رکھی ہوئی ہے مولا کسانی کو سو کے سامنے چھوٹ کے سامنے نہیں رکھنے دیتا اس طرح انداز جس کو بات یاد اچھی نہ لگے کس سے لگے جس کو باتیں کیسے اللہ سناتے ہیں بہتر ہو جائے بہت بند نہ درم کو آزاد مسکرے کو جس کو اچھا کوئی اس کا سلمان اچھا نہیں لگتا جو اللہ کو بھاگتا ہے وہ سمجھ آتی ہے لیکن اللہ کو سب بن گیا ہے گھر میں نہیں دیتے زندگی کا گھلا <سلام> رکھتے ہیں کیا میں پہلے پڑتا تھا ہوگا سیخ رہا ہوگا چندہ تھا ہوگا بچے کا ہوگا میں آتا تھا ہوں اللہ اور دکھانے جنہوں نے ہمیں دنیا نے بنا دیا جنہوں نے ہمیں دنیا میں محمد رسول اللہ سے ٹور کیا پھر ہمیں ہمیں کھڑا ضرور ہٹا کے کئی رات کو لگا دیا ہمیں اللہ چلتے ہٹا کے دنیا رات کو لگا اللہ کو دکھاتے وہ ہمارے کھجو کر وہ وہ ہمارے پاس نام ہمیں کروڑوں کا دنیا میں رویہ کیا کرتے تھے دنیا میں بڑی بہنیاں کیا کرتے تھے دنیا کیا کرتے تھے دنیا تو ہاتھ کرتے کیا کرنا چاہتے اللہ جی چاہتا ہے انہوں نے جیسے ہمیں کروایا ہم ان کو نکال لیں اپنے خوب کے باپ کو رکھنا یہ نہیں چاہتا ہے کیا ایسے کہ بدل کر وہ چاہیے یا وہ چاہیے اللہ یا منہ ہاں گئے اور روسی بھی اور کرو مہنگا نیم ملا ہے اور ضرور رحم اللہ تعالیٰ کتاب کا اللہ میں رو رہا ہے بہت کرو گا کرو ہو سب اللہ ضرور بتائیں اس میں اللہ اور سور مشہور کا فکر ہے چنا وغیرہ سور اللہ کی اور کا فکر ہے قرآن اور حدیث کے سوا کسی اور کا ہے اور کو ملا الہ و باقی کچھ نہیں آتا ایک سب صحابہ کے بتایا کہ ہم لوگوں اللہ صلی اللہ سما کرنے کے بعد بڑی ستر سہابلہ سب شاہ بہت بات چلاتی ہے تمہ لوگ اللہ کا ایک بڑا احساس ہے کہ سر ہے ہماری ان کے ساتھ میرے بھائی بہت احساس ہے سب مل جائے کہ ہماری سات دے ہے اور ہماری ساتھ کا امیرہ ان کا ہے دو چیزیں کیا ہے اللہ اور کپور گزا گزا اور اللہ ہو رہا ہے کیا ہے چلاتا ہے جس پر ہی لہن کر مذہب جو نا ہرجن روا پرانی سب کی پہنچ گئی ہے سوریندر ہے اور یہ پہلے اس لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا پورا تھا اس کا سورج روز نہیں موجود تھا سبھی لوگ سبھی لوگ نہیں کسی چوکی ہندی میں کسی چوکی شریر آنے والے ہوا اللہ قرآن کر دیا تھا اور بتا دیا تھا سب سمجھنے کا یہ جنت کا راستہ ہے جنگم کا راستہ ہے یہ جن کا راستہ ہے جنگم کا راستہ ہے جسے جنگ کے راستے میں جانا ہے اسے لاگے جس کو جن میں ہوگا بھاننا ہوگا اسے مہم کرنا جاننا ہوگا بھاننا ہوگا جس طریقے سے لاگ مندر ماں جبھی بتائی ہے اتنا کا لگاتے بندے نہ جب محمد اللہ سلمان سارے سارے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا بھی آنے والا ہے ہماری مزدوری آ جائے تو ہمیں زبان کرنا پڑے گا ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے بھی حکومت کرنا پڑے گا یہ کبھی بات ہے جب محمد اللہ تحریر آئے نام جیلا تحریر نہیں آئے بات کی بات ہوتے ہیں ہم کو سارا سوان لٹو بھٹو نے لٹو بسو سے پوچھنے کے وہ بتا دیجیے بیٹا ہوں گاؤں گا لیجیے حضرت محمد کے حضرت محمد زیادہ جتنا ہوئے کرے کہنے والوں <سؤال> نے کہا پہلے والوں نے بتایا بات چاہیں ہم لوگوں میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سراب کے ہمارے میری جاتا ہے سر خبر اور سراب کی خبر کیا ہوا استعرین استعمال کو پہچاننے کے لیے اس طریقے کی انتظار کرنے کے لیے اس طریقے کی سندر پر ہم کرنے کے لیے ہم ساتھ کے بہت کریں گے انہوں نے بتایا ہم جانتے ہی نہیں ہیں یہ کہو تو ہم مطلب سنگلہ آپ پوچھ رہا کو کہ آپ کے اندر لوگ آپ کا نام بھی جانتے تھے آپ کا نام بھی جانتے تھے آپ کا بھی جانتے تھے آپ کی ماں بھی جانتے تھے آپ کے باپ کے نام بھی جانتے تھے یہ بھی جانتے تھے ہوگا یہ کہاں پائے گا گا ہوگی یہ ہمارا یہ ہمارا مطلب کسی کی ہم لوگوں کو سامان دیتے ہیں میں جا رہا ہوں لیکن میں جاتے ہوئے یہ نہیں جا کے جا رہا کہ لوگ مجھے کام سے نہیں ہے میرا پیٹ سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کام نہیں میرا جی جاننے کے لیے سوچنے کے لیے ہاتھوں لوگوں کے پاس جانا پڑے گا لیکن میری ضرورت نہیں ہوگی میں تمہیں ایک ایسی طریقے کو چھوڑنے رہا ہوں جس میں رہتا ہے اللہ عب اللہ میں سر کو بھی پورس اور میں اپنے سے چاہتا ہوں میں اپنے سے چاہتا ہوں اور اپنے سے چاہتا ہوں ہم نے اپنی بے حمین نہیں بجاتے اپنی لاپرواہی نہیں بجاتے اپنی کوئی راشد نہیں ملاتے اور اپنے دین کے ساتھ کمزور سندھ نہیں لگاتے جیت میں کام کرتی ہے محسوس کر دیا زندگی کا کوئی برغا ایسا نہیں ہے اس کے لیے بالکل اسی طریقے سے جیسے موبائل شریف کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے کا تصویر کی ضرورت ہو اندر کی ضرورت ہو بنا بہت بہت دھنوا بالکل اسی طریقے سے زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے زندگی کا کوئی نہیں ہے کوئی آداب کا شعبہ ہو کو شعبہ ہو ایک آداب کا شعبہ ہو اخراجیات کا شعبہ ہو آزاد کا شعبہ ہو گھر کے مسائل ہو باغ کے مسائل ہو زمین کے مسائل کسی کے مسائل ہو چاپی مسائل ہو لوگوں کے ساتھ آلواد کے مسائل ہو بات کے مسائل کے آپ کی آپ کی سنت میں پوری زندگی کو گہرے میں لیا ہوا ہے نظام ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ یہ ملا ہے جس محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے سکھایا करने का तरीका सिखाया हाँ रूल छोड़ने का तरीका सिखाया तरीका सिखाया परीक्षा दिखाया आपको दिखाए हाँ तो हमारे दोनते हो रहा जाए तो बड़ी पक्ष के बैठे हो परीक्षित लोगों के लिए इसके लिए सुनने में जरूर है कि नहीं سب سب کا ایسا ہو سکے کوئی تو نہیں ہے کوئی دوست تو نہیں ہے کسی کو نہیں ہر زبان میں حساب کو نہیں ہے کسی کی دنیا میں حساب پر نہیں ہے ہر کو اپنے جس نگر کوئی جس نگر ترنت مہتر دیجیے مہتو تھا اور مانتا ہے مانتا ہے ہمتے ابھی مانتے کیا کھانا کیا کہا آپ کے ساتھ یہ کہا میرا میرے ساتھ کرنے اللہ الگ اللہ کے گھر جاتے ہوئے اللہ کے دھول سلا کے اللہ کا ابن ہوتے ہیں ابھی آپ کو سور میں ہال یہ ہے کیا آپ کو کیا ہو رہے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں دل بلا کرتے ہیں اور گھر لاتے ہیں جاتا ہوں جاتا ہوں ہمیں نیا دیکھنے کے لیے آپ کا نیا دیکھنے کے لیے طرف جاتا ہوں گا چلاتا ہوں آپ کے دربار میں جاتا ہوں آپ کی یاد کرتا ہوں گریج ہو جاتی ہے ایک نیا انسان میرے آ گیا جب میرے میرے مدن میں آپ میرے بابا تو ہے آپ تھوڑے اونچے سر گرمیوں کے ساتھ ہوں گے اور ہم اس کی مدد ہی کہاں ہوں گے بہت آپ ہمیں سن رہے ہو سن رہے ہو یہ ہے محبت بتائیے رب اللہ سرم یہ سب ہے جب میرے سال خراب ہے میرا فون خراب کرواتے ہیں میرے چارے لوگ ہیں تو کام کے قریب آئیں گے ان میں دیکھا ہو جائے یہ خیال رکھتا ہے کہ منتر میں کیا گا کیسے آپ وکاس ہوگی اللہ کے جناب دے دیا رام رویہ بھی جناب آپ اطلن yeah. گرسار <سؤال> کر دیا جس نے بات چیت کو بھی گرستار کر دیا جس میں ایک بار سو ایک بار بھارت بڑھ گیا انگا کو سواپت کرنے کے لیے آپ کو بات کرمیا جیسے کہ ہم لوگ آزاد ہے جیسے جیسے کہ گزرات کے بعد ملتا ہے یہ سب آئے گا یہ سب لوگ آئے گا نو لمبیا تھا ہمارے نہیں چیز کرتے ہیں اگر ہم بڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کو چھوڑ کر سک نہیں پائیں گے جو بھی دیکھنے والا ہے جو بھی جاننے والا ہے جو بھی پہچاننے والا ہے مزدوری سور میں کچھ برادری کچھ سور مل بہت نوجوان کو دیکھا دو سو اور کورونی ہوئی ہے اور مرادیاں کا مرادیا ہے یہ سنت ہے محمد اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہو گیا سنیں یہ کی سنت ہے اللہ کے تین کو کھڑنے کے لیے مرادیاں کر ہیں نوجوان بلا چھا ہے لا کہ مودی ہو جائے گی ارجن کماری ہو ہو کر ہمارے محمد ربول ہوتی ہے اور یہ پر وہ نوجوان ہے گراج کا وہ ہے جس کا نام محمد ہے سل اللہ وسلم सल्लाह अले जी का फंडन सल जी का और उसको खर्चा अनुभव हमारा खबर गुजर गया मुद्दे गुजर गई हिमावला का गौरा हो गया हमने आपका मेरा भूल गया हमने भी बुलाई जोहम्मद हमला सबका हम लोग हो गया है और क्यों खा रहा है हम भी अपना नफर लेके गए मदी में اسلام پورن کرنے کے لیے ندی میں پچاس کر کے پرام ڈالا دیکھا دیا اور سب سے پہلے جو نو مارک ہونے کا سبزی ہوئی ہے آیا ہوا تھا پرنام کیا اوپر کام کرایا ہم نے بتایا بڑھائے یہ ہمارا فاصلہ ہے تو باتوں کے نو لوگوں کے لوگ کتنے نام دن لوگے سودا ہو گیا نوجوانا گیا وہاں پوچھ لو گھر والے سودا چاہیا ہو جب وہ لوگ ہو گیا اس کو لے کر ایک دوسرے کا دام وغیرہ ہی کون ہے بڑی غلطی ہو گئی تو میں ہمارے نوجوان ایک دن سامنے ہو میں نے نوجوان کا جیلا کر دیا تھا میں ہوں کبھی بھی نوجوان ہمشان کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمارا امیشن کام کا ایک ساتھ تکلیف آئے ملے گا آپ کے پاس پہنچنے کے مسمت پر جاتا ہو رہا ہے میں پورنہ ہوں ہیں بہت زیادہ رسول <سؤال> اللہ سلوک ہے رسم اللہ سنت ہے بتائیے پہلے کا دعویٰ جو ہے کہ ہم کبھی سورت ادا کرنے کے اس کے ساتھ چلے ہیں کبھی زیادہ سونے بھائیوں ہماری سات سے اللہ رسم کے ساتھ اور اللہ علیہ رسول اور ہمارا بری کا, کا بار کا صحابہ اسلام کا بات کوئی ہے اور ہمارے دین اور ہمارے مضبوط اور ہماری سب کا ہنچار اور مطلب یہ ہے کہ دلی کے ہر گوشت میں کہیں بھی ہمیں مجبور ہوتے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور بھی بات نہیں یہ ہے ہاتھ ہوا یہ ہمارا سبھیوں کو بات ہوئی تو مسئلہ نہیں ہو رہا ہے کوئی ایسا کو نہیں ہو رہا ہے کہا سا کہ سب پر بھی ہمارے لیے ہمیں صلی اللہ علیہ تو کوئی حصہ نہیں کر رہا ہے تو کوئی حصہ نہیں ہو رہا ہے ہوگی نوی نام لوگوں جو پرین لائن ہوگی سات ظر آپ کا ساتھ دیں گے دین پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے کتابیں گے مدد کریں گے سب طرح کو ضرور کو ہم لوگ سلام کے ساتھ نہیں اترا ہے اس کی تر بھی کریں گے کام رات کو شروع ہوگی اللہ ہمیں اپنے کے ساتھ نہیں ہمیں اپنے کا پھیلانے والے ہمیں اپنے ندی پر سب سے ہمیں اپنی نبی کے ساتھ کرنے والے کوئی اللہ اللہ کا من خانے